ابن ابراہیم امام ابو حنیف رحم اللہ کا گرنا نا پسند کر تو مون ذکری رحم اللہ نے فرمایا کہ اگر امام بخاری صاحب سلاسیات دی تو ہم اصحاب سنائیات ہیں اللہ اگر امام بخاری کا نبی علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں تین ہمارے امام صاحب کے دو واسطے تو قریب ہو گیا نا اس لیے کہ ابن ابراہیم گیارہ روایات گیارہ سلاسیات میں یہ ہیں اور پھر مرضی کی بات یہ ہے کہ کل بائیس تلاسیاں تھیں ان میں سے بیس میں امام بخاری کے استاد احمد امام ابو حنیفہ کے درس کا پلا ہوا نوجوان ہے اگر کوئی کہے کہیں گے نا ہم تو جیل نہیں جا رہے امام بخاری اور اللہ علیہ کون ہیں تھینک یو جملہ ہوا شابا امام بخاری احناف کے درس کا پل ہوا نوجوان ہے بہت عجیب اس ہے کہ بیس پوستا اس کے جو ہے نا حنفی تو اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بیٹھ کر خط یہ سب لکھا ہے کہ پیشہ حدسنا مکی اب ابراہیم نمبر ایک قال حدسنا یزید ابن ابی عبید کتنے ہو گئے تو انسلمتا ہو ابن الاخواسل ابنخوا کتنے گئے تین کال سمیت تقل اخلاق کہتے سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے ہیں میق العلیہ مالم اقل جو مجھ پہ اور باندھے ایسی بات جو میں نے نہ کہی ہو میل یا کال سے نہیں ہے تقبل سے ہے تو میں یہ جو باندے مجھ پر ما ایسی باتیں لمبا قرض نہ کہی ہوتا متو منہ اپنے لیے جگہ بنا لی ہے آگے جاؤ اچھا میں نے ربط پہلے پیش کیا ہے ابھی امام بخار نے کا نبی پر جھوٹ مت باندھو اچھا ٹھیک ہے گناہ ہے اس کے بعد آیا احتیاط صحابہ اس کے بعد آیا الحتراج انکثر احادیث خوفنا صاحب ٹھیک ہے اب چوتھے نمبر پر مسئلہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ گنا ہے ابا سے فرماتے رسول صلی اللہ سے سمو و اسمی نام رکھو میرے نام وال تک تنوبی اور کنیت میری کنیت کے ساتھ نہ بناؤں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول بازار گئے تو ایک شخص تھا اس کا نام ابل قاسم تو اس نے کہا ابل قاسم نبی صاحب نے کہا تو اس نے کہا یار نبی صاحب نے فرمایا بے شک میرا نام تم رکھ رک رک رک سکتے ہو لیکن کنیت نہیں رکھ سکتے کیا من اگر تمہارا بیٹا ہو جائے اس کا نام محمد رکھ سکتے ہو لیکن اس کا نام ابل القاسم نہیں رکھ سکتے ابل القاسم نہیں کہ ہاشیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ نبی کے نام بھی اپنے بیٹوں کو نہ رکھو اس لیے کہ اگر کوئی اس نام کو گالی دے تو کہ نبی کے نام کی بےزتی ہو جائے, पे جائے पे اگر تم کہو کہ نبی کا نام محمد ہے آمار کے اور کوئی کہہ ہو تیرے محمد ایسے ایسے تو کہ اس نام کی بےزتی ہو گئی ہے نا اور یہ نام کس کا ہے صلی اللہ وسلم کا ہے تو اس لیے حالت مرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ایسے ناموں سے احتراز کرو لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے یہ نام نبی کا نام رکھ سکتے ہو جیسے ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام کیا تھا محمد ابھی ہم نے کہا نا محمد ابن ابو بکر اور یہ سے محمد ابن ابی بکرہ بکرا تو ابھی بکر بھی صحابی ہیں انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو یہ نام تم رکھ سکتے ہو جمہور کا مسئلہ یہ ہے اچھا دوسری بات تو ترجمہ طلباء تو ظاہر ہے آئے کنیتی محمد و رسول رکھ سکتے ہو کہ نہیں رکھ سکتے ایک, ایک عامل تو اس میں یہ رائے ہے کہ کنیت اس حدی سے معلوم ہو نام رکھو کنیت نہ رکھو اور یہ لیکن اس پر بھی جمہور کا مسئلہ کہ تم رکھ سکتے ہو یہ ہیں کہ ایک نام اور کنیت مجموعہ نہیں رکھ کہ یہ محمد بھی ہے اور ابو القاسم بھی ہوتی عبد القاسم ہے تو محمد نہ ہو محمد ہے لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ تجاوز ہے اگر رکھتے ہو رکھ سکتے امن رانی فلم بنانے جو مجھے دیکھے خواب میں فقد رانی اس نے مجھے دیکھ لیا اللہ اکبر مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ہر ایک شخص کی صورت اختیار کر سکتا ہے تجھے کہہ سکتا ہے کہ میں فلاؤں فلا میں فلا ہوں میں فلا ہوں لیکن شیطان کو یہ جرت اللہ نے نہیں دی مان گرخواب میں آ کر تجھے کہہ دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ بخاری مرغے دوسری بات اور یہ اور کہ شیطان ہر ایک شخص کی صورت اختیار کر سکتا ہے مرد کی صورت عورت کی صورت کی صورت جوان کی صورت آپ تو کو پتہ ہے نا کبھی کبھی آپ کا مہمان ہو جاتے ہیں اب آپ کے مہمان کے لیے کبھی آ جاتے اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے کسی کے پاس جاتے اس کی شکل کوئی اور چیتان ہر ایک کی صورت اختیار کر سکتا ہے لیکن صورت محمد رسول نے اختیار کر بخار تو نبی کی سورت اور نبی کی سیرت یہ دونوں محروف افواج دیکھ لیا ہے محمود مد الحسن مد نے مد کی کی محمود الحسن نے اور اس بخوار میں کوئی بزرگ ملے اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ جو نہیں ہوگا بس ٹھیک ہے اچھا ان شاء اللہ مسئلہ کر دونوں بخار نے پڑھا ہو تو پڑھا ہوگا نہیں تو آ جائے گا اب یہ ہے اگر کسی کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علام اور خواب میں نبی علیہ السلام کسی کو کوئی تعلیم دے دیں آیا وہ حجت ہے اوکے نہیں ہے تو یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ بات قرآن و سنت کی موافق ہے تو حجت ہے اگر قرآن و سنت کے موافق نہ ہو تو وہی چونکہ منقطع ہے تو حجت نہیں ہے لیکن میں یہاں اپنی ایک بات کہتا ہوں اگر قرآن سنت کے موافق کو بات نہ ہو تو نبی نے نہیں کہی امان امان کہی ہوگی خواہ دیکھنے والے کو غلطی ہو گئی ہوگی پیری بات ہے پسند ہے تو ٹھیک ہے, ہے تو بند ہے لیکن گناہ کی نسبت گناہ مسئلہ ہے انسان کی مسئلہ فیصور میرے صورت پر نہیں آ سکتا نبی پاک فرماتے ہیں بھی سورت ہی اگر ممن کا زبان یہ مطالبے من النار تو پھر گناہ جانا سے نکلتے کیوں ہیں جھوٹ کس کو کہتے ہیں تو جو ہے جھوٹ ہر اس کور کو کہتے ہیں جو کہ خلاف واقع ہو بس فوج کرو ہر اس قول کو کہتے ہیں جو خلافی واقع ہو اچھا اب خلافی واقع بات کو نقل کرنا اگر آمدن ہے تو یہ زم ہے اور مجھے بھی سزا ہے اور اگر خلافی واقع بات نقل کرنا آمدن نہیں ہے تو زم بھی نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو سمجھ گیا آپ دو باتیں ہو گئی تیسری بات اگر یہ تو مسلم کی بات ہے لیکن یہ بھی کہہ دیتے ہیں اگر کوئی آدمی آدتن کا ہے جھوٹا ہے جھوٹ کی بوری ہے اور اس نے جھوٹی روایتی بھی گڑھی ہیں پھر اس نے توبہ نکال لیا ہے توبہ اس جھوٹے عظمی کی روایت لینا یا سے نقل کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے <تصفح> تو بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹا عدمی چونکہ مشہور بالکذب ہے تو لہذا بادت توبہ اس کی روایت لینا جائز نہیں ہے علامہ نووی رحم اللہ نے یہ بات لکھی ہے عائےم کم اللہ زمبل اگر کسی آدمی نے اپنے گناہ یعنی جور کے گناہ سے توبہ کیا ہے اور توبہ کی تین شرائط کو پورا کیا ہے تیسرا تو یاد ہے نا کیا ہے ان ندامت علی ماضی کہ گزری ہوئی اخوال پہ تم کیا ہو تم پہ ندامت ہو دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح عمل ہو تیسری بات یہ ہے کہ پھر گناہ کی طرف تم روزو نہ کرو اگلی جو ہے کیا ہے یہ شروع سے توبہ ہے تو امام نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے توبہ اللہ شروع سے توبہ کیا ہے تو اس کے بعد اس کی رواج کو لینا جائز ہے اس لیے کہ جب اسلام توبہ سے قبر معاف ہوتا ہے تو تو بھی جھوٹ کیوں نہیں معاف ہوتا اور پھر وہ حدیث لکھی اب تعبر اعظم بکملہ <سؤال> یہ نوی کا سبق ہے لیکن یہاں جس کی ضرورت تھی تو اس لیے میں کہہ چکا ہوں کتنی بات ہو گئی چوتھی بات تو یاد کریں چوتھی بات یہ ہے کہ آج سنت اور کا مسلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام پر جھوٹ بولنا آمدن بھی ناجائز ہے خطان بھی ناجائز ہے آمدن مجھے بھی سزا ہے ختان مجھے بھی سزا نہیں ہے رفیان علمتی الخط بند یاد لیکن یا مسجد یاد رکھو یہ کزر عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کسی حکم میں احکام ہوں تربات ہو تر ہی بات ہو جو بات حکم شرعی کی طرف منسوب ہو اس بات میں جھوٹ بنانا ترغیب کے طور پر ہو یا ترہیب کے طور پر ہو یہ بالکل حرام ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہو اچھا البتہ کرامیہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں کرامیہ کہتے ہیں کیزم عالم نے بھی گناہ ہے کذب لن نے بھی جائز ہے یہ کون کہتے ہیں کذب بھی ناجائز ہےزب عالم نے بھی ناجائز ہے کذب نا لن نے بھی جائز ہے مطلب تو سمجھو اعلی اظہار کے ہے اگر ایسا جھوٹ ہو جس سے نبی علیہ السلام پر بہتان ہو نبی پاک کے پاکستان میں گستاخی ہو تو وہ قزم عن نبی ہے لہذا مضر ہے تو حرام ہے اگر کزم لن میں بھی ہے یا کیوں دین کی خاطر دور بناتا ہے ایک عدم نماز نہیں پڑھتا ہے تو اپنی طرف سے ایک حدیث بناؤ کہ نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ جو عدمی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دی جائیں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اب یہ کزم لن بھی ہے تو یہ جائز ہے ایک بات دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ مسند مسند بازار کی روایت ہے من کذب ذبح علیہ متعمدن لیو ذلب ناسا فلیہ مقدمہ یاد ہے مصنف بزار کی روایت ہے من کذب ذبح علیہ متعمدن لیو ذلب ناسا جو آدمی مجھ پر جور باندھے لیو ذیل بنناسا کہ لوگوں کو اس پر کیا کریں جمعرہ گمراہ, جمعرہ گمراہ کریں تو فروا مقدمہ تو اس سے کرامیہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ کزب جھوٹ ہے جس میں ازلال الناس ہو اگر ازلال الناس نہ ہو تو کزم حرام نہیں ہے یہ کرامے کا مسلک ہے جمہور علماء اس پر کس سے جواب دیتے ہیں کہ کزب عالم میں بھی ہو اور کزب لن میں بھی ہو یہ دونوں حرام ہیں اس لیے اگر کزب لن نبی جائز ہو جائے تو روایت شرعیہ جتنی بھی ہیں سب سے اعتماد اٹھ جائے گا آپت نہیں ہے کہ عبد الوزود نے یہ حدیث جو لن نے بھی بنائی ہے جھوٹے کے سچا ہے فطاء الرحمان ہے اب پتنی فطاء الرحمان یہ حدیث بیان کرتا ہے پتنی جھوٹا کہ سچا ہے بلال پتنی جھوٹا کہ سچا ہے عقیل جھوٹا ہے کہ سچا ہے, عقل ہے کہ سچا ہے, ہے, کہ سچا ہے، ہم نام اب نہیں سمجھتے ہو تو پھر اگر جائز ہو جائے تو اس میں روایت کے حدیث سب کیا جائیں گے مختوش ختم شاید کس نے جیت کی خاطر گڑی ہے جس میں صرف لن لنبی ہو تو حرام ہے بھی ہو تو بھی دوسری بات یہ ہے کہ مسند بازار کی جو روایت ہے کہ من قزبہ علی متعمد یہ روایت بالکل کمزور ہے بالکل ضعیف ہے موضوعی روایت ہے اور نووی نے اس کا ذکر کیا ہے ایک بات دوسرا جواب یہ کہ لئے ضلع میں لام علتی نہیں ہے لام عقیبت ہے, ہے کیا ہے عاقبت ہے من قزبہ علیہ وہ ادمی جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے جس کی عاقبت لوگوں کی اضلاع ہو اس نے کیا کر دیا جاننے میں ٹھکانہ بنا دیا ہے تو یہ میں علتی نہیں ہے لا میں آخیبت ہے جب لام عقیبت ہو علت نہ ہو تو انشاءاللہ جواز کا ثبوت نہیں ملے گا بات سمجھ گئے مولانا نسیبا لگ جیسے تم کہتے نا پل تک آپ یہ علت نہیں ہے کیا ہے آقیبت, آقیبت, آقیبت ہے اب میں آپ کو مسئلہ کہہ چکا ہوں اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے مسلم کی روایت مسلم کا سبق بھی ہو گیا ہے اب اس پر شامہ ہاں دیکھو لا تقسیب علیہ نبی پاک فرماتے ہیں مجھ پر جھوٹ نہ بولو جس نے مجھ پر جھوٹ بول لیا پھل یا را تو یہ اپنے آپ کو آگ میں داخل کر دے تو محدث نے لکھ دیا کہ پھل یافظ امر ہے اس کا معنی کیا ہے خبر ہے یہ ہے نا خبر کو مانے امر زیاد محقد ہوتی ہے تو گوئے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا تو اس نے اپنے آپ کو میں کی کیا کر دیا آگے جاؤں گا ٹھیک ہے نا تو گویا کہ عامر جو عبداللہ کا بیٹا ہے عبداللہ جو زبیر کا بیٹا ہے عن عبی اپنے باپ سے نقل کرتا ہے قال عبداللہ نے کہا اپنے باپ کو یعنی زبیر کو ٹھیک ہے اعلی عبد اللہ کہتا ہے قبط البیر نے اپنے ابو ابو زبیر کو کہا لا اسماؤ کا لا مافیہ لا اسماؤ کا تم حد رسول میں نہیں سنتا آپ سے کیا بیان کرتے ہیں حفیظ نبی علیہ السلام سے کما یو حد فلان فلان جیسا کہ فلاں فلاں آدمی رواج کرتا ہے ابو جی فلاں آدمی نبی علیہ السلام سے بہت رواج نقل کرتا ہے بہت رواج نقل کرتا ہے آپ بالکل نہیں نقل کرتے آپ کا نقل بہت کم ہے کیا وجہ ہے آپ کی زندگی یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی علیہ السلام سے کم تھا یا آپ نے علم نہیں سیکھا تو کالا زبیر نے کہا اما پترا خبردار ان لمب افار کو میں نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوا تو لمب افار سے مطلب یہ ہے کہ میرے حدیث نہ لینا جدائی کا سبب دور رہنے کا سبب نہیں ہے اچھا میں نبی پاک سے سنا تھا پاکستان فرماتے تھے من کا دبا لیے جس نے من کا دبا لیا فلی بقد مینار تو میں ڈرتا ہوں کہیں جھوٹ یعنی احتیاطی نہ ہو جائے ادھر کو بھی احتیاطی نہ ہو جائے تو پتر بھی احتیاطی ڈرتا ہوں اس لیے کہ سزا بہت زیادہ ہے احتیاط کرتا ہوں آگے جاؤ آسان ان سے فرماتی ان لیام نہ ہونی بے شک مجھے روکتا ہے لیام نہ ہونی بے شک مجھے روکتا ہے ان حد زخم حدیثہ میں بیان کروں تمہیں حدیثیں کثیر زیادہ مجھے کیا مجھے روکتا ہے کہ میں تمہیں زیادہ حدیث سنا کیا چیز روکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کے لیے اب سمجھ گئے نا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث القصیر میں مفول مطلب تاخیر ہے ٹھیک ہے نا ہر مفعول مطلق یہ قید کو یاد نہ ہوئی ہے ہر مفعول مطلق کے فعل پر جب حرف نصیب داخل ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا تعلق صرف مقول مطلق سے ہوتا ہے ہر مقول مطلق جو کہ تارکیب کے لیے ذکر ہو مقبول مطلق جو تارکیب کے لیے ذکر ہو اس مقبول مطلق کے پھیل پر جب ہر کمیٹی آئے گا تو اس کا تعلق کس سے ہوگا صرف مقولی مطلق سے تو ماننا مجھے روکتا حدیث کثیرہ کیا من حدیث کثیر سے مجھے روکتا ہے مد حدیث سے نہیں روکتا اب سمجھ گیا حدیث کثیر سے مجھے روکتا ہے مطلق حدیث مم. کیا چیز روکتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا منتھا مدعا فلح تباہ مکمار اب دیکھو یہ مسلم کا سزا نہیں ہے مم. آج مسلم یہی ہے یہاں پہ بات سنی ہوئی تحدیث کثیر کس کو کہتے ہیں ایک یا یوں کہو, کہو کہ محدث کثیر کس کو کہتے ہیں محدس کثیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جس کی روایات مرویہ منقولہ ایک ہزار سے بڑھ کر بڑے ہوں ایک ہزار سے زیادہ ہو ٹھیک ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں محدث کثیر کہتے ہیں اگلی روایات انس کی ہے انس کی کل روایات کتنی ہیں بائیس ہزار چھیاسی بائیس سو چھیاسی ند کیا بائیسو چھیاسی دو ہزار دو سو چھیاسی تو پھر بھی تو انس و مقصر فی الحیث ہوئی ہے بات سمجھتے ہو انس کی کل مریا کتنی بائیس سو چھیاسی محدثی کثیر مقصر فلحد رکھو مقصر فی الحیث اس کو کہتے ہیں جس کی رواج ایک ہزار سے بڑھ جائے اب سوال یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ وہ تو ان کی روایت تو با بائیس سو چھیاسی ہیں دو ہزار دو سو چھیاسی ہے تو یہ تو مقصر ہے تو پھر کیوں حدیث لیم ناونی فرمایا ہے ابا اب سمجھ گئے ہو تو اس کا جواب یہ کہ لیم ناؤنی انحد کا سیرن بے اعتبار کل مسموعات کل مصنوعات ہیں اعتبار کیا ہے کل مصنوعات ہے یعنی میرے نبی پارسی جو مصنوعات کی نا سنی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں میری جو روایت ہیں بائیس سو چھیاسی یہ غیظ من فیضن یہ سمندر کا قطرہ ہے غیظ من فیضن یہ سمندر کا قطرہ ہے کل مصنوعات کے مقابلے میں یہ بہت طویل ہے آپ سمجھ گئے ہو مکسرے مکسرے فی کو کہتے ہیں جس کے بڑھ جائے ایمان حجی نہ کثیر سے کہ یہ کہ کہتے تحفیث کثیر سے یہ حدیث روکتی ہے حالانکہ مقصر تو آپ ہیں آپ کے تو ایک ہزار سے بڑے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ جو روایتی منقولہ انس ہے بنسبت کل مسموعات سلیل ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ غیظ زمین فیضن ہے سمندر کا ایک قطرہ ہے آگے جا اچھا دیکھو مسلم نے نوبی نے ایک سوال ہے، یہاں کہہ دیتی ہیں پھر وہ اس کو سنا لینا دیکھو نوی نے اتراض دیکھا کیا جس میں آتا ہے من کا زبان تو تعمد منع ہے تو کوئی صحابی روایت میں تعمد تو کر ہی نہیں سکتا کوئی صحابی وہ تو تعمد کرتا ہی نہیں یا کر ہی نہیں سکتا ہے پھر کیوں یہ رک گئے ہیں روایت کے نقل کرنے سے اور یہ تو نقل حدیث آمدن ہو تو منع ہے پھر اس کا جواب محدود ذکر کرتے ہیں جب ارادہ ہو نقل کثیر کا تو ارادہ نقل کثیر کا یہ سبب بن جائے گا خطۂ کثیر کا ارادہ نقلی کثیر کا یہ سبب بن جائے گا خطۂ کثیر کا تو اس اختیار کی بنا پر روک گئے تھے اس لیے نقل حدیث تو ارادن ہوگا نا اب نقل جب ارادن ہوگا تو یہ سبب بن جائے خطاء خطا پھر روایت کا تو اس نسبت سے انہوں نے اختیار برتا ہے آگے جاؤ <تصفح> حد تسمل مکی ابن ابراہیم امام بخاری فرماتی یہ حدیث مجھے بن ابراہیم نے نقل کی وہ کہتا ہے یزید ابن ابی عبید سے وہ سلم سلمہ سے وہ ابن الاقوام اب دیکھو امام بخاری نے اپنے استاد سے ان سلمہ نے سنایا یعنی ان ابی عبید ان سلمتا طالع طالع اب چونکہ امام بخاری کے استاز نے ابن الاخوا نہیں بتایا اب امام بخاری اپنے طرف سے سلمت کا تعلق فرماتے ہیں تو فرمایا کہ وہ عبل ابن عبوا تو گوی کہ یہ ہوا یہ زیادت من البخاری ہے ٹھیک ہے اچھا ابو پر اول اسلحیات امام بخاری میں امام بخاری کی تقریب بخاری شریف میں تقریباً بائیس سلاسیات ہیں یا بیس کے لگ بھگ ہیں ان بائیس سلاسیات میں اکثر امام بخاری کے اساتذہ کونے آناف ہیں اس مہر کسی نے لکھ دیا ہے کہ مکی ابن ابراہیم امام ابوانی فرحملہ تو وہ ایک اس